خدا کے بندو <سلام> <سلام> <سلام> جو سب کے ساتھ چل جائے اس کو منافق کہتے ہیں کسی کی تاریخ میں یہ مت کا کہ یہ معتدل آدمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا شدت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی شان بیان کیا کہاں ہے نرمی کی شان نرمی قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ تعالی نے کہا یہ نرم آدمی ہے نرمی یعنی مومن کے اندر تعریف کی اللہ تعالیٰ نے تو شدت جو ہے یہ تو اللہ تبارک نے مومن کی شان میں بیان کیا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 اس کے علاوہ ہیں فرقے کیا ہے اب فرقوں کے جو لوگ ہیں وہ ہیں دو طرح کے ایک وہ ہیں کہ جن کے اعتقاد کفر تک پہنچتے ہیں ارتداد ہیں دل اجما وہ کفر و ابتدا بنتا ہے <coughs> وہ کفار سے بھی بدتر شمار ہوں گے چاہے وہ کلمہ پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں میلاد کریں گیارویں کریں دربار پر چادر چڑھائیں دربار کو ساری رات چومتے چاٹتے رہیں جس سے کفر و ارتداد ثابت ہوگا وہ مرتد ہوگا اور مرتد کا حکم ہمیشہ کافر اصلی سے بھی بدتر ہوتا ہے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 اگر کسی کا رشتے دار ہے مر جاتا ہے کافی کسی کا رشتے دار ہے اور مر جاتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ کپڑا پڑ لے سمجھ بات کیا اس پر پانی ڈالے گزرگ کے لیے لیکن وہ ایسے سمجھے جیسے میں پلیز تاکید ہو رہا ہوں اس کو اس کپڑے میں لپیٹ کر قبر دے لیکن اس میں وہ مسلمانوں کی قبر جو بنائی جاتی ہے اس چیز کا کوئی لحاظ نہ نہیں اس کو اندر رکھ کر اوپر سے بند کر دفنانے کا بھی حکم ہے غسل کرنے کا بھی حکم ہے اگر کوئی مرتد ہے اسلام سے فارج ہوا ہے کسی ککر کی وجہ سے اس کا یوکم ہے اگرچہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے نہ کتن دے, دے اس کے پاؤں میں رسہ ڈالے اس کو کھینچ کر کسی کھڈے میں اس لیے ڈال دے اوپر مٹی ڈال دے اس کے اوپر ہاں جی کمر وغیرہ کو بالکل مٹی ڈال دے تاکہ اس کی بدبو سے مسلمانوں کو مجھے اور مجھے جانوروں مجھے کو اضیقت نہ ہو آپ سمجھ آ رہی اسلام میں آنے کے بعد کسی کفر کی وجہ سے خارج ہونے پر یہ سزا ہے کیا اصلی کافر سے بھی بدتر ہے اب یہ کوئی بھی فرقہ ہو اس کے اندر جو بھی اس طرح کے کفر والا ہوگا وہ اسلام سے خارج وہ خاصا پسلام کہ لاتا ہو کسی فرقے کے اندر بزرگ کہلاتا ہو جو مرضی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 مومرین بھی کہیں گے لیکن گمراہ کہیں گے ان کے ساتھ سختی کا حکم ہے سختی کا ایسا کے سامنے آ جائیں تو خوش روئی کے ساتھ ان کو مت ملو کے ساتھ دوستی مت رکھو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 समझ आ रही मत रखो ताकि उनको अपने गुमराह अकीदे पर नदामत हो शर्मिंदगी हो और छोड़ने पर मजबूर हो जाए उनके पीछे नमाज मत पढ़ो समझ आ रही कि नहीं आ रही रिश्तेदारी मत जोड़ो تاکہ وہ بد عقیدگی تمہارے خاندان میں نہ پھیلے اب جناب جی ایک گل ہوں سمجھو کہ تک فرقے جن آ جی وہ مرتدین شمار کرنا بالکل اسلام تو مرتاد اگر عوام دے سامنے میں تر رکھا گا تبھی ہو سکتا ایک شخص کنگا ہے؟ اگر کوئی مدع کرے نا <تصفح> لفظ دوسرے بارا موت کرے تو را مل جان امام حسن کا تیز بار کرے تو راجد مولا علی کا چوتھے بارہ کرو تو روتبا مل جانا رسول اللہ جبکہ مسلمان رہے گا میں آخری مثال والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا اگر اس کو مانا جائے تو کافر ہو وجم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل ماننا یہ اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا دل کر رسول خوب اللہ سمجھ بات کیا اور اشتہار لوگ یہ عقید تھا کہنا تین چار مرتبہ ایمان سے بتاؤ ایسے تمہارے نزدیک ہے چاہے وہ کلمہ پڑے چاہے وہ حج کرے چاہے وہ کچھ کرے وہ مسلمان ہے اس کو کافر سے بہتر کہو گے کہ نہیں بہن وہ کر رہا ہے وہ رسول اللہ کا مرتبہ دے رہا ہے جنا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 اشتہار بڑے ہال ہوں ہال سب کٹے جڑے جی ویکو اشتہار جمع عیدیر ہے عید قدیر ای اٹھارہ دراج کے موقع پر بے نظیر شباری اجتماعی متا دوریا عباس علم بردار کے جھنڈے کے تلے آؤ اور فیض پاؤ چھ پاؤ فضیلت فضائل جی میں بیان کی تھی نا لکھا جی حضرت جعفر صادق حضرت محمد باقر محمد باقر بینابدین کے واضح حکامات فرمودات ہیں کہ جس عورت نے ایک بار متا کیا وہ فضیلت میں اس مسا کے عوض کی گل ہے میاں شتا وہ فدیلت میں اس مطابق مقام امام حسین تک پہنچ جائے گی اور دوبارہ مط کرنے سے اس کا مرتبہ امام حسن تک تین دفعہ مطل کرنے سے وہ امام علی تک اور چار دفعہ مط کرنے سے رسول اللہ کے مرتبہ تک وہ متا یافتہ عورت پہنچ جائے گی <متحف> مرتبے دراز <دلاغ> لکھنے اچھا پھر کسی مذہب والے کی بات کسی مذہب والے دا عمل وہ مذہب نہیں دیا جا سکتا جو کتاب میں ہو کتاب میں ہو کسی مذہب کی کتاب میں ہو وہ ضرور مذہب ہوگی وہ مذہب کے حت میں یقینی بات ہوگی اصلاح رسوم صفحہ نمبر 163 यह شیعوں نے خود لکھا ہو کہ ہماری کتاب ہے اسلحہ حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ اسلحہ رسوم کتاب ہے شیعوں کی اس کے صفحہ نمبر 163 پر لکھا ہوا ہے اور کون کہہ رہے ہیں نوز بلّہ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 ये वो है कि जो इनके कुफर में शक करेगा उसी वक्त काफिर हो जाएगा उसकी और काफी नहीं करना चाहिए किसी वक्त भी मुसलमान हो सकता है मैंने कहा बेवकूफ कि किसी मुसलमान को मुसलमान नहीं करना चाहिए वो किसी वक्त भी काफिर हो सकता है वो मैंने कहा जाहिर तुम्हें इतना पता नहीं है کہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے موجودہ حالت ایک ہوتی ہے آنے والی حالت حکم شریعت کا موجودہ حالت پر لگتا ہے کہ آنے والی حالت پر لگتا ہے۔ مثلا ، بیٹھے ہیں ہیں ہیں؟ یہ یہ اس وقت جوان جوان ان کے یہ والد صاحب بیٹھے ہیں یہ بڑے ہیں جوان بڑھے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ بڑا کہہ رہے ہیں ان کو آپ جوان کہہ رہے ہیں وہ جب اس وقت میں پہنچ جائیں گے پھر ان کو جوان کہو گے یہ بوڑھا نبی کریم بیٹھنے آ گیا جس طرح اشتہار ہی سنیا میں <سؤال> شنا <بھی سنام> <عزت> نفرت کر سب کچھ نکل آئے اس جی طرح جی بندے ہیں جی سازش یہ مطلب سازش کرنا گل سمجھیں جی سازش کرنے والے ہوئے نا وجود ہے ثابت ایک منٹ سادہ دعوی ثابت ہو گیا آپ کیسے کہتے ہیں کہ کلمے پڑھنے والے مسلمان جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں یہ تو مان رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں وہ سازش کرنے والے ہیں ہیں تو صحیح نظر اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں مسلمان بھی کہلاتے ہیں اوپر یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے پیسے لے گئے ایک منٹ جی پیسے ٹھیک ہے نام وہ جب پیسے لے کر وہ کافر ہو جائے مسلمان یہ میرا ایک منٹ میرا دعوی پڑھنے والوں میں جو اس طرح کفر کرنے والے ہیں وہ مرتدین ہیں اور موجود ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کل پیسے بات اتنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرقے موجود ہے اور آپ کہتے ہیں ساتش ہے تو ساتشے ہوں یا فرقے موجود تو ہو گئے نا کہ نہ ہوئے چلو اگے چلیے جی ایک آدمی کہتا ہے نسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر نبی پیدا ہو جائے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ ختم نبوت کا معنی آخری نبی کرنا یہ تو جہلانا اور عوام کا نظریہ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے تقدم میں تاخور تقدم و تاخر زمانی میں کوئی فضیلت نہیں زمانہ آگے پیچھے یہ کیا ہو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 تو بعد میں تو دیوبندی بندی محفوظ ہو جائیں گے نا کیونکہ نہ کسی کے پاس ہوگی نہ کوئی دکھا سکے گا یہ دیکھو دیوبند کوئی بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو لفظوں پر بھی غور حضرت یہ نہیں کہہ رہے اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے اللہ اگر کوئی دا دا یہ نہیں کہہ رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چل جائے کہ آپ کے معاصر یعنی آپ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زمین میں یا فرد کیجیے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کے رہے یہ کہہ دینا کہ یہ جائز ہے کسی زمین آسمان میں یا کہیں اور یہ کہہ دینا کہ نبی کا آنا جائز ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب حقیقت پیدا ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا اب جو مرزا مرزا کابیانی ہے نا وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں غلام احمد ہوں میں احمد نہیں ہوں اس کا نام کیا ہے ملام. ملام. بات. وہ کہتا ہے میں کہ غلام احمد ہوں میں تو چھوٹا تھا غلام ہوں عقاد. بڑے وہی وہ ہیں اس کتاب کے مطابق تو وہ پکا سچا مسلمان بنتا ہے کیونکہ وہ افضل ان کو سمجھتا ہے افضل نبی ہے وہ کہتا ہے میں افضل تو ان کو مانتا ہوں کہ نہیں اگر آپ بتائیں کہ اس کتاب یہ بات کو لکھنے والا اس کی تصدیق کرنے والا اس کی صحیح سمجھ کر چھاپنے والا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 میں نے کہا تو بس چاہے کوئی ہو چاہے جو بندی ہو چاہے کوئی ہو چاہے وہ کافر میں حکمنتا تھا اس کو مسلمان کہنا علم نہیں تھا بس ٹھیک ہے اب لیکن اگر کوئی یہ کہ یہ ہمارا بزرگ ہے یہ بات اگرچہ اس نے کی بھی ہے تو کسی رنگ میں کی ہوگی وہ جس رنگ میں وہ کہے گا وہ کافی کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ جس رنگ میں بھی کی جائے بات نہیں لیکن یہ بات تو کسی نے ملنی ہے اتنا بات تو کر دیں پھر یہ بات لکھنے والا کافر ہے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 جان اس وقت چھوٹ گیا اس کا کفر ہونا یقینی ہے اور اس کے اصلاح جو ہے جو بات کر رہے ہیں وہ ہے شک والی تو یقین شک سے زائل نہیں ہو سکتا یقین لا شک کے یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بات نہیں سمجھ آ رہی ہے دیکھیں تو یہ تاجر جو کتاب ہے جی نا جی اسی کی یہی عبارت لے کر حسام الحرم عربی میرے ہاتھ میں اس کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا ریف ان کے پاس لے گئے اپنے دور میں انہوں نے کہا اگر یہ عبارات اسی طرح ہیں تو پکے کافر ہیں اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یعنی وہ تحذیر تاثیر یعنی دو بند کی جو عبارتیں انہوں نے پیش کی اگر یہ فی الوا کے کتابوں میں موجود ہیں شرائط انہوں نے یہ کی شرک یہ لکھی کہ اگر یہ مشروط کیا ان کا م... یہ مقصد ہے یہ مراد ہے یہ ہے یوں ہے نہیں ان کا یہ عبارت ہے جی اگر کلام یہ عبارت ادھر موجود ہے تو پر ہے مشاید. پھر دیوبند کے اوپر جب کفر کا فتوا لگا اور یہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے پھر یہ کتاب اس کو کہتے ہیں جی الحت آئل المت اس کے اندر انہیں کیا کیا یہی باتیں جو کفریہ ان کو پیش کی گئی ان کو عدل بدل کر کے لے گئے کہ حضرت ہم تجھ کہتے ہیں جس شخص نے آپ کے سامنے ہماری باتیں پیش کی ہیں اس نے فریب کیا دھوکہ دیا آپ کو ہم گھر گر انہوں نے پھر لکھا اسی کے اندر لکھا وہ بھی علمات ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ عبارتیں تمہاری نہیں ہیں اگر تو آپ مسلمان ہیں یہ لطف کی بات ہے شہب الساکب حسین احمد مدنی کی کتاب ہے یہ دیوبندی اس نے یعنی اعلی حضرت کے رد میں یہ کتاب لکھی دیوبند نے چھاپی ہے بلال پارک بیگمپور لاہور نئی اس کے اندر غایت کتاب ہے یہ جو اعلی حضرت پر حسام ہے. اس کے اندر ایک بزرگ وہاں کے عرب کے عرب انہوں نے تصدیق کی تو انہی بزرگوں کی ایک کتاب ہے غایت المعمول علم غائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھ آئی کہ نہیں انہوں نے اس بات کے اندر کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے یا اس کے اندر اختلاف کیا یہ شخص احمد رضا نام کا ہمارے پاس آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ عبارتیں ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں ہم نے یہ لکھا تھا کہ اگر یہ کتابیں یہ عبارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں تو وہ پکے کافی اب <laughs> یہ دیوبندی نے اسی طرح بے نہیں وہ عبارت چھاپ دی ہے یہ دیکھو یہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے وہ لکھ رہے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں سے یہ مقالات شنیہ ثابت ہو جائیں تو یہ لوگ کافر گمراہ ہیں یہ خود دیوبند پڑھنا تھا یہ دیکھ نیچے یہ نہیں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 ہونے کے ہم کو کہتے رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں بھائی اگر <تصفح> اعلی حضرت نے یہ فریب کیا تو وہ کافر ہے اور اگر اعلیٰ حضرت نے یہ فریب نہیں کیا اور زور کی کہ دیکھیں بھائی ہم جس زمانے میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں پیشوئن کو بنایا گیا ہے اس طرح کیا اگر دیو بندی ہے تو وہ کہتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہے لیکن جس طرح ترجمانی امام اعظم کی جو نے کی ہے وہی وہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یار امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہے لیکن جس طرح ترجمانی امام آزم ابو حنیفہ کا حنیفا کو بنایا گیا ہے کس طرح کہ اگر دیوبندی بندی ہے تو وہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمارے امام ہے لیکن جس طرح ترجمانی امام اعظم کی دیوبند نے کی ہے وہی وہ ٹھیک ہے اللہ کی سنت دس پتر نے کیا وہ پیو ہی نہیں اپنا کمانے گئی करते लेकिन पे हम अगर, अगर समझ लगी गल फिर देखो यार अगे और जलो ये कहना شیطان کو روح زمین کے انسانوں کا علم ہے ان کے تمام خیالات کا علم ہے اچھے برے خیال سب کو شیطان جان رہا ہے دیکھ رہا ہے وقت اور یہ اس کا علم ماننا فرض فتری ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو ماننا ہی مان ہے ہر جگہ ہے ہر موجود ہے پھر یہ کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ کہنا کہ ان کو تمام انسانوں زمین ان کے انسانوں کا علم ہے ان کی اچھائی برائی کو جانتے ہیں یہ فاصد کیا وہ قرآن و ہے. اس کو ماننا شرک ہے اس کو ماننا ایمان ہے بتاؤ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا بڑی توہین اور کتنا کلم کھلا کفر ہے ایک بات ابلیس کے لیے مانو ماننا فرد توحید میں فرق نہ آیا بات نہیں سمجھ لے اور قرآن و حدیث کی نصوص قطیا سے ثابت کہنا اور وہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا تو کہنا یہ ماننا شرک فرد کتی فرد کہاں رہا ماننا شرک قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کیا سے فاصر سے ثابت ہو رہا ہے ثاب ہو رہی ہے توحید ہے اس کو ماننا ہے یہ ہے دیوبند کی چھپی ہوئی براہی نے کا لطف کی بات ایک بتاؤں آپ جامعہ اشرفیہ کا فاضل ہے عیدہ ساتھ رہتا ہے مول بلال اشرف موسا موسا بازی روحانی کو آپ جانتے ہو اس کا وہ شادر ہے اس وقت جامعہ اشرفیہ میں دو گھنٹے پڑھاتا ہے وہ میرے پاس ادھر آیا تقدیر نے اس کو اگر مقلدین جن حدیث کہتے ہیں ان کے چند سوالات تھے ان کے جوابات کے سلسلے میں وہ پریشان تھا اس نے اپنے دیوبندی مدارس سے رابطہ کیا لیکن اس کی تسلی نہ ہو نے وہ مسئلے رکھے میں نے مسئلے جو جواب تھے نا الحمدللہ وہ میں نے نکال کر پیش کر اس کے بعد میں نے اس سے کہا ہمارا جھگڑا جو ہے نا یہ غیر مقلدین سے تجال عارفانہ میں نے کیا میں نے کہا بھی اسماز روز میں تو ہم ان کے کفریات کی وجہ سے جو ان کے کفریات کے ساتھ متفق تھا ان کو مرتدین تھا یہاں سے بات چڑھ گئی تو میں نے یہ کتابیں سامنے لگ دی تو وہ اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے حضرت موسا بازی موسا بازی دیو بندیوں میں سانی اشرف تھانوی تھا اتنا بڑا ان کا محقق مولوی تھا وہ اس کی کتابیں یہاں پر ایک یہ کتاب نکالنا یہ فت العالیم آگے دوسری دوسری دوسری ہاں یہ دیکھو اللہ تا کی تشبیح پر اس نے پوری کتاب لکھی ہے اللہ ابراہیم ابراہیم کما سا مجید ہے نا اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے اعتراض کے جواب میں اس نے یہ پوری کتاب لکھ دی عربی میں کتنا بڑی کتاب ہے باریک خط ہے hmm. یعنی ان کا بالکل مسلم بھایا نال وہ شاخ تصور کیا جاتا ہے hmm. تو بلال اشرف اس کا شاگرد کہنے لگا ہم نے اپنے حضرت موسیٰ بازی روحانی سے کئی بار سنا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اکابر سے غلطیاں تو ہوئی ہیں پھر ہم کیوں کابیل کرتے ہیں؟ اب غلطیاں تو ہوئی ہیں حضرت غلطی جو ہے وہ چوری ڈکیٹی کی تھوڑی ہے غلطی تو کفر اسلام کی تھی کہ نہیں یار تو اس کا اعتراف مطلب یہ نکلا کہ اس نے اعتراف کیا کہ ہمارے شاید کہا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے کفر واقعی کی ہیں پھر ہم کیوں کیسے بدلتے رہتے ہیں اور ایک جو کچھ پانی کے لیے اور <تصفح> اور کتنا فساد ہو رہا ہے اگر ان دو تین خبیشوں کو ہٹا دیا جائے تو کہہ دیا جائے کہ ان کی بالکل عبارتیں کفر ہیں اور ان کے ساتھ اتفاق رکھنا <تصفح> کفر ہے اور کتابیں آج کے بعد ختم کر دی تو جھگڑا ختم نہیں ہو جائے گا دیکھیں کہاں تک طول پکڑے جا رہے ہیں جی اور بانا ہم اپنے باپ دادا کو جس پر پائے رہے ہیں ان کی اتباع کرتے ہی رہے گے کرتے ہی رہے گے اور وہ بلال اشرف کی یہ ساری باتیں ہم نے ریکارڈ کر لی وہ بھری ہوئی ہیں میرے پاس میں سنا سکتا یہ جامع اشرفیہ کے فاضل بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ثابت کرنا ایمان سے بتانا یہ کفر نہیں یہ مجسمہ کا قیدا یا نہیں مجسمہ اہل تجسیم کا قیدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے پاؤں پاؤں بامانازب اور جز ثابت کرنا آن کفر ہے کس طرح کہ عزب پاؤں بامانا پاؤں پاؤں پاؤں دم بمانا پاؤں کرنا یہ خود ایک کفرا ہے جس طرح کے وجہ بمانا چہرہ کرنا اللہ تعالی کے لیے کفرا پھر کہنا کہ پاؤں پکڑے کری چھوڑ دینا اتنا واضح کہ تیرے پاؤں پکڑے آپ کو پتا ہے پکڑی وہی چیز جاتی ہے جو جیسے بالی ہو ہاتھ سے چھوٹی ہو ہاتھ سے بڑی چیز راجی صاحب یہ دیکھیں یہ دیوار نہیں پکڑی جا رہی ہاتھ سے چھوٹی چیز ہے نا آپ کیسٹ سناتا ہوں آپ کو یہی بیٹا کیسٹ لاتا ہوں میں یہی کیسٹ سناتا ہوں آپ کو جس میں وہ صاف یہ کہتا ہے کر لی. پہلی بات یہ ہے کہ خبری میں کیا تھا بے خبری آپ یہ بتائیں کہ جس کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اتنا پتہ نہیں کہ اس کا جسم ثابت کرنا اس کو پکڑنا گود میں لیٹنا اور لپٹنا تیرے ساتھ لپٹے چپتے یہ اللہ کے تعالی کے لیے ثابت کرنا اور کہنا یہ کفر ہے یا نہیں اتنا بات جو نہیں جانتا یہ ہے جی وہ ایک اتنا بڑی جماعت کا مبلغ اعظام اور راہ بر اعظم کیسے ہے ही ही है कोई ही नहीं, कोई नहीं थे थे की जमात उसके सर पर चल रही है उसकी केसटे दुनिया में चल रही है रेवेंड वाले फखर करते हैं मौलाना तारिक जमील साहब देखे माशाला जे आप रेवेंड में जाए उसकी यही कैसे चल रही है یہ جو معذرت کیا ہے توبہ کیا ہے کس کی تنبیہ کے بعد کی ہے پوری جماعت علماء جو شمار ہوتے ہیں اور عوام جو شمار ہوتے ہیں مبلغین جو شمار ہوتے ہیں انہوں نے تنبیہ کیا ہے کہ حضرت آپ نے کفر کیا ہے یا یہ ہماری طرف سے دنیا میں بات پھیل گئی کہ اتنا بڑا اس نے کیا کس کی تنبیہ پر یہ ہے اس نے توبہ کیا بتائے حضرت لال وکالت بھی کر دے اچھا بات یہ سمجھے نا اب بات یہ ہے کہ یہ کس کی تنبیہ اگر پوری کی جماعت وہ سنتی رہی اور حضرت کو داد دیتی رہی جہاں تقریر کی اس نے فیصلہ بعد میں وہاں پر بھی ہزاروں کا مجمع تھا جہاں پر وہ خطاب کر رہا ہے اور ہزاروں کے مجمے میں سے ایک شخص نہیں کہہ رہا حضرت کیا کک رہے ہیں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 نہیں بنتا بتاؤ والوں صاحب جو ہے وہ اتنا کافر آزم ہے اور اتنا جاہل آزم ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کفر کرتا ہوں کیا پکتا ہوں منہ سے ہم کہہ کہ یہ ہے ہے تو تو ہو کو اچھے باقاعدہ ویسے اینڈی ہوئی کافی دیر انہوں نے بیان بند رہا اور انہوں نے خود اس چیز کا میرے کو